السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام رسول اللہ اما بعد آج ہم ریاض و صالحین کے پہلے باپ کی آخری حدیث لیں گے حدیث نمبر بارہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوا سنا۔ انطلق ثلاثت نفر ممن کان قبلكم حتی اغواہم المبیت الى غار کہ تم سے پہلی امتوں میں سے تین شخص تھے جو ایک سفر پر نکلے تھے جب ان پر رات ہو گئی تو وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے فدخلوہ اس غار میں داخل ہو گئے فان حضرت سخرتم من الجبلی اتنے میں پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر غار کے سامنے آ گیا بس حدرت عالیہ ہی اور غار کا دھانہ ان کے لیے بند کر دیا فقال ہوں بس ان سب میں سے ایک نے کہا ان سب نے مل کر کہا ان لا یونجی کو منہی سخرتی کہ اب ہم اس غار سے نہیں نکل سکتے مگر اللہ انتدال بصََ ملکم مگر کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کریں اعلی رج الم ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ ان لی نلی ابانی خانی کبیرانی یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا وکن تو اقب و قبلا ہما اہلن ولا مالن ان سے پہلے میں اہل و ایال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا فنا آبی طالب شجر یومن ایک دن درختوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا فلم ارے علیہ ماں حت اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین وہ دونوں سو چکے تھے غبوقہ ہما فوجت تو ہما میں نے شام کا دودھ دوہا واپس گھر آ کر جب میں نے دودھ دوہا تو ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا تو وہ دونوں سو چکے تھے فقری تو ان ماں میں نے ان کو جگانے میں کراحت محسوس کی یا ان کو میں نے جگانا پسند نہ کیا وہ قبلا ہوں آہلن او اولا اور میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ میں ان کے پینے سے پہلے اپنے آہل کو اپنے گھر والوں کو یا اپنے غلاموں کو دودھ پلانا پلا دوں فلسط تو القدر والا یا تو میں اسی طرح اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ان طغ اسطق اسطق ہما حتی برعکل فجر اور اسی اسنا میں ان کا انتظار کرتے ان کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہوئے فجر ہو گئی اور وہ اس وقت تک نہ اٹھے تھے وہ صبیت و صبیت یتغ اور اسی اسنا میں میرے جو بچے تھے وہ بھوک سے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے فسطی قذا فشری تو وہ جب اٹھے میرے والدین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں نے ان کو وہ دودھ پلایا جو شام کو دھویا تھا اللہم ان کنت ذالک ابتغاء ہی وج کا ففر عنا ما نحن ہی من ہی سخراتی یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا مہ بند کر دیا ہے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے فن فارا جت شعی ان اللہ یستیون تو اس دعا سے اللہ کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا غار کے دہنے سے ہل گیا ہٹ گیا لیکن وہ اس سے نکل نہ پاتے تھے قال الآخروں پھر دوسرے نے کہا <تصفح> <تصفح> اللہ ان کا نتلی ابن تو امن کانت احب ناسی الیا یا اللہ میری چچا داد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وفی روایت ان کن تو و حبوح کا اشدیما یوحب الرجالنسا اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ مرد اور جتنی زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے فعت توہا اللہ میں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فم تنا اس نے مجھے منع کر دیا حت علم ثنا تم سنین یہاں تک کہ ایک وقت آیا قحط سالی کا ایک سال آیا تو اس نے میرے پاس آنے پر اسے مجبور کر دیا فجا عطنی پھر وہ میرے پاس آئی فع تئی توحا عشرین و تو میں نے اس کو ایک سو بیس دنار دیے بینی و بین نفسی اور شرط ساتھ یہ لگائی کہ وہ اور میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے الگ وقت گزاریں گے تھوڑا سا وقت گزاریں گے ففعلت تو وہ راضی ہو گئی حتا اذا قدر تو والی جب میں نے اس پر قدرت حاصل کر لی اس پر کنٹرول حاصل کر لیا اپنی نفسی خواہش پوری کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہو گیا اور وہ مان گئی وفی روایت ان فلم رج لی اور ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس کے ٹانگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا قالت بس اس نے کہا اتقل اللہ سے ڈر جاؤ ولا تفلق خاتن اللہ بحقی ہی اللہ سے ڈر جاؤ اور اس مہر کو نہ حق مت توڑو فن سورفتعان ہا میں اس کے ان الفاظ کے بعد وہاں سے ہٹ گیا وہی احب النا سے جبکہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب تھی وہ ترقت الضح با وہ ترقت اور میں نے وہ جو دنار جو سونا دیا تھا وہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ ان کن تو فعالتو یا اللہ یا <خصف> <خصف> <يا> اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں غالی قبطغا اوج ہی کا فف رجان نہ ہی تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما تو اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی فن فرا جاتی تو تھوڑی سی وہ چٹان اور سرگ گئی غیر انہم لا یسرو جمین ہو جتنی پہلے ہٹی تھی اس سے کچھ مزید اور ہٹ گئی لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہ بنا تھا وقال الثالث پھر تیسرا شخص جو تھا اس نے کہا اللہ مستر اجرا واعطیتهم اجرہم تُم اجرم غیر رجولن واحد ترکل و ظاہبہ اے اللہ میں کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھتا تھا کچھ مزدوروں پر اجرت پر رکھا تھا سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی اجرت دے دی ان کو مزدوری ان کی ان کے کام کے بدلے دے دی لیکن صرف ایک مزدور جو تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا فسمرت فسمرت اجرہ کسورت منہ الاموالو تو اس کی جو مزدوری تھی اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ اس کا مال بڑھ گیا اس سے تجارت کرنے سے وہ تجارت بڑھ گئی فجا ان پھر وہ کچھ عرصے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا فقال اس نے کہا یا عبداللہ عدی الی اجری کہ اے اللہ کے بندے اے عبد اللہ میرا مال میری اجرت مجھے دے دو فکول تو میں نے اس کو کہا کُما تارامین اجریقا یہ جو تم سب کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری اجرت ہے مین البیلی والر رقی کی اونٹوں میں سے گائے اور بکریاں اور یہ غلام یہ جو تم سارا کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ تمہاری اجرت ہی ہے فقالا اس شخص نے کہا یا عبد اللہ لا تست اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرو فقول تو بس میں نے اس کو کہا لا استا او بی کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا میں یہ مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں کل ہو فستا چنانچہ میرے بیان کرنے کے بعد وہ سارا مار لے گیا اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا اللہ ان کن تو فعال تو زالی قبط ہی کا فف رجحان نہ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے فن فراجو فقارہ جو یمشون بس اس دعا کے بعد وہ چٹان وہاں سے سرک گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا غار کا منہ کھل گیا اور وہ سارے وہاں سے نکل گئے متفق نالئی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے حدیث طویل تھی لمبی حدیث تھی اس میں جو سب ہمیں سب سے اہم چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے اللہ سے ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں اور یہ جائز وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے ہم نے جو نیک اعمال کیے ہوں اس کے ذریعے یہ شرعی وسیلہ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جب کہ بچے بھی ہیں بچوں بیوی کا حق بھی ہے وہ اپنی جگہ لیکن والدین کا حق زیادہ ہے وہ بھی ادا کیا جا رہا ہے اسی طرح اللہ سے ڈر خوف اور یہ چیز بھی اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جبکہ وہ ایک گناہ پر قدرت حاصل کر لیتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس گناہ سے بعض آ جاتا ہے اور اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں مر مشکل مرحلے میں جب کوئی ظاہراً مدد نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اسی طرح اس حدیث سے ہمیں مزدور کا حق ادا کرنے کا بھی سبق ملتا ہے درس ملتا ہے اسی طرح اخلاص خوشو اور خضو سے اللہ کے حضور کی گئی دعا کی قبولیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندے اور ان کے اللہ کے نیک بندوں کا درجہ پانے کے لیے ہمیں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا بھی درس ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث کی ایک خاص بات جو اس باب سے ہے وہ یہ اس باب کی آخری حدیث بھی ہے یہ اور اس حدیث کا اس باب سے یہ ناتا کہ عمل کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے نیت کو خالص ہونا خالص رکھنا وہ انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے انسان کے نیت پر اس کو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہمیں یہ صحیح طرح سمجھنے اور نیت کو خالص کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے یہ جو باب بارہ احادیث پر مشتمل تھا وہ آج الحمد مکمل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور میں توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو و علیہ انیب